الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات تمام سامین فارن برادر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب نمبر دس نمبر چھ سو ایک کم پبلک تین سو گیارہ چھ سو انہتر دعوی شریف کی شروع سے تک کے دروس کی تعداد ہے اور 311 جو ہیں اراد فتحہ کی درس نمبر 311 سو فتحہ میں ہم لوگ اسمال حسن میں سے اس مقدس نمبر 18 یا وحاب کے فیوز و برکات کے حوالے سے ہیں اس سلسلے میں دو درس پہلے دے چکا ہوں یہ تیسرا اور آخری درس ہے اس میں فیض نمبر پندرہ تک آپ لوگوں کو بتایا تھا پندرہ فیض و برکات اب یہ سولہ نمبر ہے اس ہیں جو شخص اس عش مقدس سے کثرت سے پڑھتا رہے اس عص مقدس کو جو شخص اس عص مقدس کو کسرت سے پڑھتا رہے وہ ایسا سالک ہے کہ اللہ کی طرف سے محلوقات کے درمیان کیسے ارزا تقسیم کیا جاتا ہے اس منظر کو وہ دیکھے گا کتنا خوبصورت منظر ہوگا ہاں جی ہیں جو آدمی صرف مقدس و کثرت سے پڑتا رہے وہ احساس سالک ہے خدا کے راستے میں چلنے والا بندہ ہے کہ اللہ کی طرف سے محلوقات کے درمیان کیسے ارزاق یا رض تقسیم کیا جاتا ہے اس منظر کو وہ دیکھے گا اور وہ کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی چیز مانگے گا اللہ سے مگر اللہ اسے ضرور دے گا اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت طلب کرے گا وہ اسے پا لے گا اس لحاظ سے اس مقدس کا خلوص دل کے ساتھ آجی کے ساتھ اس کا ورد دبان رکھنا اس قسم کو اپنے لیے ایک وظیفے کے طور پر پڑھتے رہیں تو اس کے لیے یہ بہت بڑا فیص اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ خود کے لیں یا کس اور کے لیں اس مقدس کو پھر وہ وشلا کرا دے کر یا وحاب یا وحاب ہاف پڑھ کر ہم اللہ کے ضرور دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اس کی حاجت کو طلب کرے وہ پورا ہوگا تو یہ سولہ نمبر حص سے زبرکست سترہ نمبر ہیں اور جوشا اس اس مقدس کے نقش کو اب آگے لکھا ہوا ہے نقش کو جب ستارہ زہرہ شرح میں ہو یہ ستارہ زہرہ کب شرب میں ہوتے ہیں یہ جنتری میں عام طور پر لکھا جاتا ہے ہمیں معامعہ جنتری عال سنت کے بھی جنتر ایک ہوتا ہے اس میں جو ہے لکھا جاتا ہے فلاں مہینے میں چاند کون سے برش میں ہے ستارہ زہرہ کون سے برش میں ہے سورج کے جو ہے شرح سورج کون سا موقع ہے اس چیزیں وہاں لکھا ملے گا اور کسی کو شوق ہو تو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جو شاید اس سے مقدس کے نقش کو جب ستارہ زہرہ شرف میں ہو اس بات لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دے گا اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اسے عطا کرے گا कि لکھا کتابیں ستارہ زہرا کب شرف میں ہوتی ہے وہ عام طور پر ہر سال چھاپنے والی امامیہ جنتری میں لکھا ہوا ہوتا ہے مالی سنت کی طرف سے بھی دیکھا پنجاب میں کوئی جن تری چھاپتے ہیں اسے بھی ایک چیزیں لکھا ہوا ہوتا ہے باقی اٹھارہ نمبر جو شکل سجے میں جا کر شہد میں جا کر چودہ مرتبہ پڑھا کرے یا وہ یا وہ تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا یعنی یہ ایک دفعہ ہے یعنی ہمیشہ ہے بار, بار بار ہے تو جو شاید سردے میں جا کر چودہ مرتبہ پڑھا کرے یا وہ تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا تو ان میں سے جو بھی وضوہ آپ برداشت کر سکتے ہیں ہاں جی آسانی سے انجام دے سکتے ہیں وہ آپ انجام دے دیں تو وہ حضرات جن کے لیے میں مالی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے اسباب فراہم کریں گے اور ان کے یہ مالی مشکلات اللہ دور کرے گا ان کے حوالے جات کتاب اکشیر دعوت کی صفحہ نمبر تین سو گیارہ اور تین سو بارہ پہ ہے یہ عربی عاصل نے وہاں سے اردو میں ترجمہ کر کے لکھا ہے اور فیض برکت نمبر انیس جو شہذ رات کے آخری حصے میں یہ پہلے بھی دو تین کتابوں میں آیا جو شاید رات کے آخری حصے میں رات کو تین حصہ کر کے آخری حصے میں ننگے سر ہاتھوں کو اٹھا کر سو مرتبہ پڑھا کرے میرے مطلب یہ ننگے سر سے رات مرد لوگوں کے لیے خواتین کے لیے اللہ کے درگاہ میں بھی مانگیں تو سر پہ زیادہ رکھ کے مانگنے کا آداب ہے ان تو جو شخص رات کے آخری حصے میں ننگے سر ہاتھوں کو اٹھا کر سو مرتبہ پڑھا کرے تو اللہ اس سے فقر کو دور کر دے گا اس سے فخر کو دور کرے گا اور اس کی ہر حاجت پوری کرے گا جی جس کا وہ اللہ سے سوال کیا ہو ہر حاجت پوری کرے گا یعنی جو حاجت وہ اللہ سے مانگے اس سے مقدر کے وظیفہ کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حر حجرت جو اس نے مانگا ہے وہ اللہ پورا کرے گا یہ اس یہ فیس بھی کتاب ایک سر دعوت کی پیج نمبر تین سو بارہ ہے اور اس کا نقش بھی ہے اور نقش جو ہے اس سے پہلے جو کتاب حر سلمانی سے لے گیا تھا اسے تھوڑا مشابہ ہے لیکن فرق ہے اور اس کے نقش مبارک ہے اس شسم کا یہ نقش بھی اسی وف کے مطابق پور کیا ہے لیکن اس میں حروف ہے وہ ہاب درش ہوا عدد نہیں اس میں جو ہے حروف کو ایسے ترتیب دیا ہے دائیں طرف جوڑیں تو بھی وہ بنتا ہے اوپر سے نیچے جوڑیں تو بھی وہ بنتا ہے ہر لائن کے حروف کو جیسے جوڑیں اس میں وہاب کے حروف ہیں لیکن مختلف جگہوں خانوں کو پر کیا ہوا یہ انیس جو ہیں خصوصیات اس اسم مقدس کا جو بندہ خیر کے ہاتھ میں آیا ہاں جی وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں اس کے بارے میں ایک آخری توجہ ہے اس, اس مقدس الوہاب جلال الح کے یہ مشکورہ چند خصوصیات اس اسم مقدس کے فیوز و برکات کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس عش مقدس کے کیا کیا فیض و برکات ہیں یا وہ ہنسیں جن کو اللہ تعالیٰ اللہ الحاف الجلال جل جتنی آگاہی دے ہیں چنانچہ بیا علیہ السلام آہم علیہ السلام امل کرم لیکن یہ حقیقت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح دیگر صفات میں اطلاق ہے کوئی قید و شد نہیں ہے کوئی حد و حدود نہیں ہے لان لا محدود ہے لا کوئی یعنی نہیں ہے جیسے علم لاہی کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وہ ہو بالکل نیشن علی اور وہ ہر چیز کا جاننے والا یعنی وہ علم ملاق کا مالک ہے وہ علم مطلق کا مالک علم کے لیے کوئی حد و حدود نہیں ہے ایک بحر لا ساحل ہے پر اسی طرح ہمیں اس ذات کے اس عطا و بخشش ہیں بدو کسی عوض وغیر کے اللہ بندوں کو عطا کرتے ہیں تو اس طرح اس پاک ذات کاغذات کے اس عطا و بخشش بدو کسی عوض وغیر کے دینے کی صفت میں بھی اطلاق ہے جی وہ وہ ذات و حابِ ہے ہر چیز کا ہے عطا کرنے والا وہاب ملا ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے جس مقدار و عدد میں دینا چاہیں جس کو دینا چاہیں جب دینا چاہیں اس کی صفات الوہاب میں بھی کوئی قید و شرط نہیں ہے ہاں جی وہ جب دینا چاہیں دے سکتے ہیں جس کو دینا چاہیں دھو دے سکتے ہیں جس مقدار میں دینا چاہیں دھو سکتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا وہ کسی کو نہ دینا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا یہ ایسا ہے وہ ذات جسے جتنی مقدار میں جو بھی چیز جب چاہیں دے, دے دے جب چاہیں دے دیتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا اور نہ اسے کوئی اس کی عطا و باشش میں شرط و قید لگا سکتا ہے ہاں ان نگا ان صدقہ الہی و الحمۃ العالم ہاں قرآن میں خط نمایا الکانت الوحاف بلا شخ شبہ پاک ذات بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے بہت زیادہ بخشش والا ہے بلا غرض و غائت جو ہے اور عطا کرنے والا ہے کوئی عوض نہیں مانتے ہیں وہ دیتے ہیں تو کوئی عوض نہیں مانتے ہیں وہ کوئی غرض نہیں دے نہیں رکھتا ہے بس بندے کو ضروریات اسی نہیں پورا کرنا بندے کی مسائل اسی نہیں پورا کرنے لہٰذا بندے مومن کو چاہے کہ ہمیشہ اللہ تبار و اللہ تعالیٰ کے درگاہ کو کھٹ خٹ کھٹائیں اسی کے درگاہ سے مانگیں ہر چیز اور اسی سے تعلق جوڑیں اور اس کو رسم الحسنہ کو وسیلہ کرا دے دیں اور اللہ سے مانگیں تو وہ ضرور دے دیتا ہے الطاعلیہ الحی کو وسیلہ کرا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ہے وہ اللہ کی درگاہ میں مقبول بندوں کا انبیاہ کا علیم علیہ السلام کا شہدا کا سالین کا وسیلہ قرار دینے میں کوئی حرض نہیں لیکن مانگیں اللہ خود سے مانگیں مانگیں اللہ کیونکہ حقیقت میں دینے والا حقیقت میں ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ خود ہے باقی ہملیہ امبیا کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اللہ دے سکتے ہیں جس کو جو اختیار دینا چاہیں پھر اللہ ہی کا عطا ہے ان کے یقیناً محدود ہوتے ہیں لیکن اللہ لامحدود ہوتا ہے وہ لامحدود ہے اس کے لیے کوئی ایک و نہیں دوسروں کے لیے شاید اللہ چاہیں تو وہ دے سکے نہ چاہیں تو نہیں دے سکے گا اللہ منع کرنے چاہیں تو منع کر سکتا فلاں کو مت دے دو لیکن جو ہے اللہ کو کوئی منع نہیں کر سکتا وہ وہ ہاب مطلق ہے وہ جس کو چاہیں گے دیں گے جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے کوئی منع نہیں کر سکتا ہے اور حقیقی معنیٰ میں اس کائنات کی ایک تینکے کبھی مالک اللہ ہوتے ہے اسے لے کر سرحد سات آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہیں ان سب کا بھی مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ تبار و تعالیٰ کے ذات بابرکت الوحاب ہی ہے ہمیں اس بات پر بہت یقین رکھنا چاہیے اس اللہ کی ذات پر ایمان ہے ان صفات پر بھی ہمیں بہت یقین ہونا ضروری ہے میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معلومت سے نوائے اور اس کے المان روشنا کی ہمیں مبارکات ہو اور اللہ تعالیٰ سے تک پوچھنے کا ان اسما کو وصلہ قرار دے کر اسی کے درگاہ میں بھی ہم ہی ہم گڑ گڑے رہیں آمین سلم اللہ مسئلہ اللہ محمد